بات کی تھی کہ اگر کوئی آدمی ایک بکریوں کا ریوڑ بیچتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہر بکری ایک دھرم کے بدلے میں ہے تو بے فاصد ہو گئی تمام کے تمام کے اندر اور میں نے آپ کو کل ارض کر دیا تھا کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں زوات الامثال اور ایک ہوتی ہیں زوات الکیم زوات الامثال جن کا مسل پایا جاتا ہے اور زوات الکیم جن کی مسل نہ پایا جائے تو بکریاں ایسی چیزیں ہیں ہر بکری دوسری بکری سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی مسل نہیں ہوتی ہے جب وہ مسل نہیں ہے تو اس سورت میں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میں بکریاں بیچ رہا ہوں ان میں سے جو بھی بکری لوگے وہ بکری کیا ہوگی ایک درم کے بدلے میں ہوگی ایک درم کے, کے بدلے میں ہوگی تو اس میں سے یہ جو ہے بحفاصل ہو جائے گی تمام کے تمام کے اندر آگے وہ یہی بات کر رہے ہیں اگلا مسئلہ یہ بات یاد رکھیے گا یہ اگلا مسئلہ پہلے زمانے کے حساب سے تھا پہلے زمانے میں کپڑا کو جو بنا جاتا تھا کپڑے کے لیے کوئی مشینیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں جب کپڑے کے لیے کوئی مشینیں نہیں ہوتی تھیں تو کپڑے جب ہاتھوں سے بنا جاتا تھا ہڈی کے اوپر بنتے تھے تو ہر کپڑا جب بنتا تھا تو اس کا ہر گز دوسرے گز سے چینج ہوا کرتا تھا یعنی ایک ہی تھان اگر ہوگا تو اس کے اندر ہر گز دوسرے گز سے چینج ہوتا تھا وہ ایک جیسی اس کی کوالٹی نہیں ہوتی تھی ہر گز کے اندر تقریباً تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہوتی تھی تو پہلے زمانے میں یہ شمار کیا جاتا تھا کہ اگر ایک تھان پڑا ہوا ہے سمجھ میں بیس گز کا تو ہم کہتے تھے کہ اس کا ہر گز دوسرے گز سے چینج ہے یہ زوات الامثال نہیں ہے بلکہ یہ کیا بن جائے گا زوات الکیم بن جائے گا یعنی کیونکہ یہ بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا لیکن آج کل تو ایسا رہا نہیں کیونکہ مشینیں ہوتی ہیں ان مشینوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک تھان کیا اس جیسے کئی تھان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بالکل بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ اس لیے مسئلہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے زمانے کے حساب سے تھا آج کل کے زمانے کے حساب سے نہیں ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی زرا کے اعتبار سے گزوں کے اعتبار سے کپڑے کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر ضرع ایک درم کے بدلے میں ہر ضرع ایک درم کے بدلے میں اور اس نے تمام جو گز تھے وہ ذکر نہیں کیے کہ اس میں پندرہ گز ہیں بیس گز ہیں پچیس گز ہیں یہ نہیں ذکر کیا بس اس نے کہا کہ یہ تھان ہے ہر گز ایک درم کے بدلے میں اور تمام ذکر نہیں کیے جیسے پچھلے مسئلے میں تھا کہ اگر ڈھیر ہو پڑا ہوا ہو گندوں کا اور وہ تمام کفیز ذکر نہیں کرتا بس کہتا ہے کہ ہر کفیز ایک درم کے بدلے میں تو امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ ایک کے اندر جائز ہوگی ایک کفیس کے اندر باقیوں میں جائز نہیں ہوگی اور صاحبین نے کہا تھا کہ تمام کے تمام چاہے وہ تمام گز ذکر کرے تمام کفیز ذکر کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں بے جائز ہوگی یہاں پر بھی اچھا پھر آگے ہم نے بات کی تھی غنم کی قطیہ غنم ان کی کہ جی ڈھیر ہو بکریوں کا جب ریورڈ ہوگا بکریوں کا تو اس کے اندر تو جائز ہی نہیں تھا ایک میں بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ زوات الامثال میں سے نہیں ہے جب زبات الم سال میں سے نہیں ہے تو ایک بھی جائز نہیں ہے اور اس میں جھگڑے کا خطرہ ہے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو گزوں کی بہ ہوگی وہ بھی یہی چیز ہوگی جیسے کہ بکریوں کی وہ تھی ویسے ہی ان کی بھی ایسے ہی ہوگا تو دیکھیے کزا لکھا مم با سو جس نے بیچا کپڑے کو ممبا کپڑے کو بیچا مزاراتن مزار زرا کے اعتبار سے مزاراتن ذرا کے اعتبار سے یہ تمیز ہے ٹھیک ہے یہ تمیز بن رہی ہے ام با صوبند مزاراتن جس نے بیچا کپڑے کو ذرا کے اعتبار سے ٹھیک ہے کللہ زرا ان بدرہمن ہر گز ایک درم کے بدلے میں ہر کیا ہوگی ہر ذرا ایک درم کے بدلے میں ولم یوسما مجھول پڑیں یا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ولم یسمہ اور نہ بیان کیا گیا ہو نہ بیان کیا گیا ہو کس کو جم لت جم لۃان جم لت تمام ذرا کو بیان نہ کیا گیا ہو تو اس میں بھی کیا ہوگا ایک ذرا کے اندر بھی بے جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہ زوات الامثال میں سے نہیں ہے یہ کیا ہے یہ زوات الکیم میں سے ہے اس کا ہر ذرا دوسری ذرا سے مختلف ہوگی ہر ذرا دوسری ذرا سے مختلف ہوگی ایک جیسے نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو اس کے اندر بھی وہی والا مسئلہ آ جائے گا جیسا کہ بکریوں کے اندر تھا ٹھیک تو بہ فاصل ہو جائے گی تمام کے تمام کے اندر بے بہ ہو گی تمام کے تمام میں یہ تو یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ جی یہ صورتحال تھی کہ جی اس میں آگے جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں میرے خیال میں اسکائپ کے اوپر آپ کال ڈراپ ہو چکی ہے دیکھ لیں آپ لوگ اسکائپ کے اوپر اسکائپ کے اوپر اگر ساتھی اچھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ڈراپ کر کے خود ہی کر لی ہے اگر خود ہی ڈراپ کر کے وہ کر لی ہے تو صحیح کیا آگے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیچنے والے نے کہا بیچنے والے نے کہا کہ جی میں اب مقدار کی بات کرنے لگا ساتھ ساتھ مقدار کی بے کرنے لگے ہیں مقدار کی مثلا کہتا یہ ہے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں میں بیچ رہا ہوں ایک گندم کا ڈھیر گندم کا ڈھیر بیچ رہا ہوں اور یہ جو گندم کا ڈھیر ہے یہ سو کفیز ہے سو کفیز ہے سو دیرم کے بدلے میں یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جی سو کفیز ہیں ہی ہیں اس کے اندر سو کفیز کم از کم ہیں اس کے اندر اور سو دیرم کے بدلے میں بیچ رہا ہوں اب مسئلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مبی کی مقدار بتائی جا رہی ہے اور وہ مقدار کیا شرط کے طور پر ہے پچھلے مسئلے میں مبی کی مقدار شرط کے طور پہ نہیں تھی جیسے کہا تھا نا اس نے کہ جی یہ تمام کفزان بتا دیں وہ شرط کے طور پہ نہیں تھا یہاں پہ بندہ شرط لگا رہا ہے کہتا ہے کہ میں یہ سو سو کفیز ہیں سو درم کے بدلے میں یعنی یہ شرط لگا کے بھیج رہا ہے کہ جی یہ سو کفیز تو ہے ہی, ہی ہے تو دیکھیے ذرا آپ ذرا اس کو وہ منیتا سبرتا تعامین و منبتا سبرتا تعامین جس نے بیچا جس نے بیچا اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ با یا بیو بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں بھی آ جاتا ہے بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے ازداد میں سے ہے وہ منپتا سبرتان ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے خریدا اس شرط کے اوپر یعنی وہ منپتا سبرتا جس نے بیچا گندم کا ڈھیر علا الا کس کے لیے آتا ہے شرط کے لیے آتا ہے اللہ ان نہا الا ان نہا مط کفیزم اس شرط پر کہ یہ سو کفیز ہیں سو درہم کے بدلے میں سو کفیز ہیں سو درم کے بدلے میں اکل من بس پایا مشتری نے اس سے کم یعنی سو کفیز نہ نکلے اٹھانوے نکل آئے ستانوے نکل آئے سو پورے نہ نکلے خر خرید رہا اس شرط کے ساتھ تھا کہ جی سو کفیز ہیں سو دیرم کے بدلے میں لیکن جب مشتری نے دیکھا تو سو جب ناپا تو سو کفیز نہ نکلے کم نکل آئے کان المشت بالخیار تو مشتری کو اختیار ہوگا ان شاء اخزل موجودہ بھی من تھی میں نے سمنے تو اگر وہ چاہے تو جو موجود حصہ ہے وہ سمن کے بدلے میں لے لے یعنی اگر اٹھانوے کفیس تھے شرط یہ تھی کہ سو کفیس سو درم کے بدلے میں تو گویا کیا ہوا سو کفیس سو درم کے بدلے میں تو ہر کفیس ایک درم کے بدلے میں لیکن نکلے کم جب نکلے کم تو اب اٹھانوے نکلے تو چاہے تو اٹھانوے درم کے خرید لے و ان شاہ فصح اور اگر چاہے تو بیگ کو فسخ کر دے کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ بھی مجھے تو چاہیے تھے سو کفیز چاہیے تھے نکلے اٹھانوے ہیں میں نے تو اس شرط کے ساتھ خریدا تھا جب میں نے اس شرط کے ساتھ خریدا تھا تو مجھے تو نقصان ہو رہا جب مجھے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اب مجھے دو کفیز کسی اور جگہ سے پکڑنے پڑیں گے دو کفیز ہو سکتا ہے مجھے مہنگے ملیں کسی جگہ سے تو چاہے تو پورے کے پورے کو یعنی اگر لے لے تو اس سمند کے بدلے میں لے لے اسے حصے میں سے 98 کے بدلے میں اور اگر چاہے تو چھوڑ دے ان واضح داہ اکثر امزا اور اگر مشتری نے اس سے زیادہ پائے سو کا کیا تھا بھائی نے کہا تھا سو تو ہیں ہی, ہی ہے نکل آئے 101 تو اب کیا ہوگا تو مشتری سو سو کے بدلے 100 کفیز سو درم کے بدلے میں خرید لے گا فزیادت زیاد اور جو ایک کفیز زیادہ نکل آئے گا وہ بائی کو واپس کر دے گا کہے گا کہ بھی میں نے تو سو کفیز خریدے تھے آپ سے سو درم کے بدلے میں نکل آئے ایک سو ایک تو میری ضرورت سو سے پوری ہو رہی تھی تو آپ یہ ایک جو کفیز ہے یہ آپ کا ہوا واپس مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اب مسئلہ یہ ہے ایک ڈھیر بیچا جا رہا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ بیچا جا رہا ہے کہ مبی کی مقدار بتائی جا رہی ہے اور وہ شرط کے طور پر ہے کہ سو کفیس تو ہیں ہی ہیں سو کفیس سو دیرم کے بدلے میں اب دو صورتیں ہیں یا تو ہوگا کیا کہ بلکہ تین صورتیں کر لیں ہو سکتا ہے کہ سو کفیس پورے کے پورے نکلیں تو سو کفیس اگر پورے کے پورے نکلیں تو مشتری وہ سامان لے کر چلا جائے گا گندم لے کر چلا جائے گا دوسری صورت کہ اگر سو کفیس سے کم نکل آئے اٹھانوے نکل آئے ستانوے نکل آئے تو مشتری کیا کرے گا مشتری کو دو چیزوں میں سے اختیار ہوگا ایک یہ کہ اگر ستانوے کفیز نکل آئے ہیں تو ستانوے درم دے دے اور ستانوے کفیز لے لے ٹھیک ہے اختیار ہے اس کو اور دوسرا یہ کہ جی وہ چاہے تو کہہ دے کہ بھی میں نہیں لیتا مجھے کوئی نقصان ہے اس کے اندر میں نے تو اس شرط کے ساتھ لیا تھا کہ یہ سو کفیز ہوں گے ہی ہوں گے لیکن سو کفیز تو نہیں نکلے ہندوستان میں نکلے تو میں تو کسی ایسے بندے سے لوں گا جس سے مجھے ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ چیز مل جائے کوئی کوئی تو مشتری کو اختیار ہوگا نمبر تین یہ کہ سو کفیز خریدے تھے سو درم کے بدلے میں لکل ہے ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو پانچ تو مشتری سو درم دے دے گا سو کفیز لے لے گا اور جو پانچ یا چھ جو زائد کفیز نکلیں وہ بائی کو واپس کر دے گا کیونکہ اس کی تو بہ ہی نہیں ہوئی ہے بہ تو سو کفیزوں کی ہوئی تھی تو بائی ہی اس کا مالک ہوگا تو یہ مسئلہ سارا کا سارا یہ بتایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک آگے چلیے نہیں جھوٹ نہیں بولا بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا نا بعض دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا ایک آدمی سمجھ ہوتا ہے کہ جی اتنا ہوگا یہ اتنا ہوگا لیکن نکلتا کم ہے اس میں کو اختیار اس لیے دینا ضروری ہے کہ دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں جب ہم سپر سٹورز پہ جب جاتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایک ہی جگہ سے ہمیں ساری چیزیں مل جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے چیزیں مل جائیں آپ یہ نہیں کرتے کہ جی ایک کلو آٹا ایک جگہ پکڑ لیتے ہیں کلو آٹا دوسری جگہ سے تین کلو آٹا تیسری جگہ سے یہ نہیں پکڑتے آپ کہہ رہے ہیں جی کلو آٹا چاہیے مجھے بس وہ ایک ہی آپ آٹا لے لیتے ہیں اب آپ یہ کہیں جی ایک بندہ جی میرے پاس تو ابھی ایک کلو آٹا پڑا ہوا ہے آپ ایسا کریں سات والے سے دو کلو آٹا اور لے لیں آپ جو بندہ مشتری ہوگا نا وہ نہیں کرے گا وہ کہ میں تین کلو آٹا اس سے ڈائریکٹ کیوں نہ لے لوں جا کر تو یہ مشتری کو اختیار اس لیے ملتا ہے اور اگر زیادہ نکل آئے گا تو پھر مشتری واپس کرے گا کیونکہ اس کی بیہ ہی نہیں ہوئی ہے اچھا اب یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر کپڑے میں ایسا کیا جائے کہ جی کپڑے میں مبی مبی کی شرط لگائے جائے جی مبی کی مقدار کو شرط لگایا جاتا ہے کہ جی مشتری آ کے خریدتا ہے کپڑے والے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے جی مجھے دس زرا چاہیے دس زرا خریدتا ہوں آپ سے دس درم کے بدلے میں دس زرا دس درم کے بدلے میں یا ایک آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ جی زمین خریدنے جاتا ہے کہتا ہے یہ سو زرا زمین خریدتا ہوں سو زرا زمین سو گز زمین خریدتا ہوں سو دیرم کے بدلے میں اگر کم نکل ہے کپڑا اور زمین کم نکل ہے مطلب کپڑا دس تھا یا کپڑا بھی سو گز کر لیں سو گز سو کے بدلے میں اور زمین سو گز 100 درم کے بدلے میں لیکن اگر زمین اور کپڑا کم نکل آئیں تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو کیا کرے چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے لیکن لینے میں یہ کام نہیں ہوگا جیسا کہ گندم میں ہوا تھا کہ اگر ستانوے کا نکل آیا تھا تو ستانوے دے, دے دے گا باقی چھوڑ دے گا یہاں پہ اگر لے گا تو اس کو پیسے پورے دینے پڑیں گے مطلب اس نے کہا تھا کہ سو ذرا خریدتا ہوں سو درم کے بدلے میں لیکن نکل ہے ستانوے زیرہ تو شریعت نے سو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے اگر تو تم چاہو تو کپڑا لے لو لیکن دو گے تم سو درم ہی دو گے تم ستانوے نہیں دو گے سو پورے کے پورے دو گے اور چاہو تو چھوڑ دو کہہ دو گے ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں ٹھیک یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے پہلے سے کیونکہ ادھر اس کو اگر لے گا کم نکلیں گے تو پھر کیا کرے گا پیسے اس کو پورے دینے پڑیں گے یہ پیسے کم نہیں کر سکتا وہاں پہ یہ تھا کہ ستانوے نکلے تھے تو ستانوے کفی ستانوے دے رہا ہوں جیسے کہ کیونکہ مجھے کم ہوئے ہوئے تو میں دے رہا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ آپ بتاؤں گا ابھی پہلے آپ مسئلے کو دیکھیں پھر وجہ بتاؤں گا کہ کیا ہے کیا کہتے ہیں وہ منیش جس نے خریدا کپڑے کو اللہ اس شرط پر اشرت و ازروئن اس شرط پر کہ یہ دس زیرہ ہیں ازرو ذرا کی جمع زران بھی آتا ہے اور ازروئن اف الحم کے وزن پر بھی آتا ہے اللہ ان نہشرت و کہ یہ سو دس ذرا ہیں بی عشرت دراہ ما, ما اور یہ سمن بتایا جا رہا ہے دس درم کے بدلے دس گز دس درم کے بدلے میں او ارزن یہ آ جائے گا اس کا اتف کس کے اوپر ہوگا او ارزن بن کے اوپر اس کا اتف ہو رہا ہے وہ ارزن و منشترا ارزن جس نے خریدا زمین کو اللہ ان نہا اس شرط پر زرائن کہ ان نہا مے ذرا یہ کیا ہے مے اتو ذرا ان یہ سو زرا ہے سو, سو درم کے بدلے میں فا اب مشتری نے پایا اکل من ذالکا یعنی جو اس نے شرط لگائی تھی اس سے کم پایا پل مشتری بل مشتری کو اختیار ہوگا انشا اخذہ اگر چاہے تو لے لے اس کو کپڑے اور زمین کو بجملت لطیز سامان ہی نہیں ہے پچھلے میں کیا تھا بےحصی ہی مین سامانے تھا یہاں پہ کیا ہے بجملت لطف جو سمن طے کیا گیا وہ پورا دینا پڑے گا اگرچہ زمین اور کپڑا کم نکل رہا ہے لیکن جو سمن اس نے طے کیا وہ پورا کا پورا دینا پڑے گا یا و انشا تارا کہا اور اگر اس کو کہتا ہے جی مجھے تو وارے نہیں کھاتا تو چھوڑ دو ٹھیک ہے نہ لو کیونکہ شک لگائی ہوئی تھی کہ میں نے دس زیرہ زراع... کپڑا لینے ٹھیک ہے جی بات ہوگی اب ازروئین کیوں آیا تھا اور زرا کیوں آیا تھا یہ بھی سمجھیں یہ کیا آیا تھا ان نہ اچھا تو ازروئین کیوں آیا تھا تین سے لے کر دس تک کی تمیز کیا آتی ہے تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع مکسر جمع, جمع... جمع... جمع... آتی ہے کسرا کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے نا جب مجرور کی صورت میں آتی ہے تین سے لے کے دس تک ٹھیک ہے اور تمیز کیا آتی ہے واحد مجرور واحد آتی ہے زیرا اس لیے میاں تو زیراً آتا سمجھ آئیے بات کی اب ذرا بات کو سمجھیں کہ کیوں آخر کیا بات کی ہے ادھر ہم نے کہا گندو مگر ستانوے کفیز نکل آئے تو ستانوے کفیز جب نکلیں گے تو پڑا یا زمین کم نکل آئیں گے تو سمن آپ کو پورے سو یا جو آپ نے طے کیا ہوگا وہ دینا پڑے گا آپ کم نہیں کریں گے دس کے بدلے میں تو فرق بھیل فرق کیا ہے فرق یہ آتا ہے آپ نے ایک جملہ اپنے پاس لکھ اپنی کتابوں پہ لکھ لیں وہ یہ کہ اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا جلد میں سمن نہیں آتا جو چیز اصل ہوتی ہے ہو اس کے مقابلے میں سمن آیا کرتا ہے اب کیا چیز ہم کیسے پہچانیں گے سمن کیا ہے وصف کیا ہے آگے لکھی اپنے پاس جو چیز ٹکڑے جو چیز ٹکڑے کرنے سے عیب دار ہو جائے ٹکڑے کرنے سے کیا ہو جائے ایب دار ہو جائے تو کمی زیادتی کیا ہوتی ہے وصف ہوتی ہے ٹکڑے کرنے سے کیا ہو جائے ایبدار ہو جائے تو کمیز زیادتی کیا ہوتی ہے وسف ہوتی ہے مثلا پانچ گز کپڑا تھا میں اس کے پانچ ٹکڑے کر دیتا ہوں ایک گز ایک گز ایک گز ایک گز ہے تو پانچ گز ہی ہے لیکن کیا ہوا ایبدار ہو گئی ہے نا اب یہ نہ اسے کمیز بن سکتی ہے نہ اسے شلوار بن سکتی کچھ بھی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا پانچ گز تھا تو میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا کر دیا ایک گز ایک گز, ایک گز ایک گز ایک گز ایک گز کر کے جو ہے وہ کر دیا تو جو چیز ٹکڑے کرنے سے ایبدار ہو جائے تو کمی زیادتی کیا ہوتی ہے وصف ہوتی ہے اور جو چیز ٹکڑے کرنے سے ایبدار نہ ہو تو اس کی کمی زیادتی کیا ہوتی ہے اصل ہوتی ہے اس کی کمی زیادتی کیا ہوتی ہے اصل ہوتی ہے لکھ لیا آپ لوگوں نے اب سمجھیں کیا مطلب کیا میں کہنا کیا کہ چاہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں گندم اگر دس دس کفیز پڑے ہوئے تھے گندم کے دس کفیز پڑے ہوئے تھے آپ ایک ایک کفیز اٹھاتے جمع میں دس کفیز نہیں دیتا میں آج کل کی زبان بولتا ہوں دس کلو گندم پڑی ہوئی تھی آپ ایک ایک کلو کی ڈھیریاں بنا لیں ایک کلو ایک کلو ایک کلو ایک کلو ہیں کہ ہیں دس ڈھیریاں تو ہیں نا اس سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے آپ, آپ نے ایک ڈھیری سے اٹھا کے آٹا گوند لیا آٹا بنا لیا پھر اس کو گون لیا دوسرے سے بنا لیا تیسرے سے بنا لیا چوتھے سے بنا لیا پانچویں سے بنا لیا آپ کے کام میں کوئی حرج لازم نہیں آیا ٹھیک ہے مالک آپ ہی تھے اس کے مالک آپ ہی ہیں وہ تو پہلے مسئلے کو بھول جائیں گے وہ جو تھا آپ کے کوئی نقصان تو کوئی نہیں ہوا نا آپ کا دس دھیریاں پڑی ہوئی تھیں آپ نے جو ہے اگر آپ کو دس دھیریاں بھی بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہے ٹکڑے کرنے سے چیز عیب دار نہیں ہوئی ہے عیب دار نہیں ہوئی ہے تو جب یہ ٹکڑے کرنے سے عیب دار نہیں ہوئی نا تو اس کو ہر ٹکڑا کیا کہلائے گا اس کا اصل کہلائے گا اس کا ہر ٹکڑا کیا کہلائے گا کمی زیادتی کیا کہلائے گی اصل کہلائے گی اس کی وصف نہیں کہلائے گی لیکن میں نے بتایا نا پانچ دس کپڑا تھا پانچ دس کپڑا تھا آپ نے کیا کیا اس کو آدھا آدھے گز کے جو نا آدھے آدھے گز کے آپ نے اس کے دس ٹکڑے بنا دیے آپ نے آدھے آدھے گز کے دس ٹکڑے اب یہ آدھا گز کسی کام کا بھی نہیں ہے اس کا جو دس ٹکڑے آپ نے بنا دی بنا دیس دس کا جو ہے نی زیادہ جگہوں پہ رکھ دیے اس کو تو اب کیا ہوگا کمی زیادتی کیا ہے یہاں پر اسی کمی زیادتی کی وجہ سے یہ ٹکڑے کرنے سے ایبدار ہو گئے تو اب یہ کمی زیادتی کہلائے گی اس کا وصف کہلائے گی اس کی صفت کہلائے گی یہ اس کی اصل نہیں کہلائے گی اب میں وہی جو پہلے بات کی تھی میں اس کی طرف آتا ہوں اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا تو جب گندم ستانوے کفیز نکلے تھے جب ستانوے کفیز نکلے تھے تو کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا یہ اصل ہی تھے ستانوے ستانوے تو اس کے بدلے میں سمن کتنا آیا تھا ہر تو ہر کفیز کے بدلے میں ایک درم آیا ہر کفیز کے بدلے میں ایک درم تھا کیونکہ ہر کفیز کیا تھا اصل تھا ہر کفیز اصل تھا تو اصل کے مقابلے میں کیا آتا ہے سمن آتا ہے تو آپ کے پاس ستانوے اصل آئے تھے ستانوے اصل جو ستانوے اصل آئے آئے تھے تو اس کے بدلے میں ستانوے درم آگئے تھے باقی تو تین تھے میں نے کہا کہ تین موجود نہیں ہیں اس لیے ستانوے درم دینے پڑیں گے لیکن یہاں پر اگر ہم کپڑے کے ٹکڑے کر دیتے ہیں تو یہ ٹکڑے کرنا اس کا کیا کہلائے گا ایپ کرے گا تو یہ اس کا وصف کہلائے گا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر ٹکڑے کے بدلے میں سمن آیا تھا بلکہ جو سمن تھا نا وہ اس پورے جو دس زرا جو کپڑا تھا نا اس کے بدلے میں سمن آیا تھا ہر ہر زیرہ کے بدلے میں سمن نہیں آیا تھا بلکہ اس پورے کے بدلے میں آیا تھا کیونکہ یہ اس کا پورا گز, گز ہونا یہ اس کا وصف ہوتا ہے یہ اس کی اصل نہیں ہوتا کپڑا خریدنا ہے تو پورے اس سمن کے بدلے میں خریدنا پڑے گا اگرچہ کمی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ وصف ہے وصف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہاں وہ نہیں ہوگا اس کے سمن میں کمی نہیں ہوگی تو دس دا... اگر لینے ہیں تو نو گز بھی نکل آئے گا ساڑھے نو گز بھی نکل آئے گا تو آپ کو دینے دس کے دس پڑیں گے کیونکہ آپ کہیں کہ جی میں نے پورے تھان کے پیسوں کی بے کی تھی ہر ہر کے بدلے میں آ نہیں سکتا تھا جب ہر ار کے بدلے میں آئے گا نہیں کیونکہ وہ وصف ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری کی پوری کی بہ کرنی پڑے گی اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے دس در دس زیرہ کپڑا چاہیے تھا اور مجھے دس زیرہ جب کپڑا نہیں آ, پورا نہیں نو زیرہ ہے ساڑھے نو زیرہ ہے مجھے نقصان ہوتا ہے تو میں نہیں لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے شریف نے کیا دیا ہے آپ مان لو تو یہ, یہ فرق تھا ان کے اندر ہم وہ تو کر سکتا ہے نا وہ تو کم کرنا چاہے تو تو کر سکتا ہے کہہ رہے کہ جی ٹھیک ہے میں سمن آپ کو پیسے واپس لیکن اگر وہ نہ کم کرنا چاہے نا وہ کہے کہ جی چاہے جو بھی تھا اب تو بے ہو چکی ہے یہ وہ صورت ہے کہ جب بے ہو چکی ہو اس نے خرید لیا اگر تو بے کرنے سے پہلے ہی ناپ لیتے ہیں وہ تو ارادہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن اگر بہ ہو چکی ہے جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ زمین بیچ دیتے ہیں اتنے جی اتنے وہ ہے اتنے مرل زمین ہیں پہلے تعداد ہے, ہے، بہ ہو جاتی ہے لیکن بعد میں نکلتی کم ہے یا کچھ وہ ہے تو چاہے تو واپس کرتے اور لکھنا چاہے تو پھر پورے کے پورے صرف میں لے لے گا ٹھیک ہے جی اب یہ تھا اگر زیادہ نکل آئے تو پھر کیا ہوگا وہ واجہ دہا اکسرا مینزرا الزی سم ماہو اس نے کہا دس زیرہ خریدتا ہوں دس درم کے بدلے میں نکل آئی گیارہ زیرہ ٹھیک ہے اب مشتری کو آ رہا ہے نا و این واجہ دہا اکسرا مینز ذرا اللزی کہ اگر اس نے پایا اکثر اس ان ذرا سے جو اس نے ذکر کیے تھے فاہیہ للمشتری مشتری تو وہ کس کے لیے ہوں گے مشتری کے لیے ہوں گے ولا خیال بائے اور باع کو اختیار نہیں ہوگا بائی یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے بھی اختیار ملنا چاہیے جیسے آپ کو اختیار ملا تھا کہ اگر دس گرس سے کم نکل آئے گا تو آپ چاہتے تو دس درم دے کے پورا خرید لیتے اور چاہتے تو واپس کر دیتے بیچنے والا بائے ہے بائے نے دس زیرہ دس درم کے بدلے میں لیکن نکل آئے گیارہ زیرہ جب نکل آئے گیارہ زیرہ تو مشتری, کو مشتری کیا کرے گا مشتری نے دس لیے اور وسف ہے پورا کا پورا لے لیا اس میں بائے کو اختیار نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس میں بائک کو اختیار نہیں ملے گا کیونکہ وہ بیچنے والا ہے جب بیچنے والا ہے اس کو پہلے اپنی چیز کو دیکھنا چاہیے تھا وہاں پہ تو مشتری کو نقصان ہو رہا تھا مشتری کو تو پتہ نہیں تھا جو چیز بندہ بیچ رہا ہے اس کو تو اپنی چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اگر معلوم نہیں تھا اس کا نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو بائک کو اختیار نہیں ہوگا وہاں پہ یہ تھا کہ بائیک کو کفیس کیا تھے کفیس بائی کو واپس مل جاتے تھے گندم کے اندر جو اس کے کفیس تھے وہ زیادہ مل گئے تھے تو وہاں پر مل گئے تھے واپس مل گئے تھے لیکن یہاں پہ بائک کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے جی آج بس اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر آگے وہ چلیں گے میں ابھی تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اس کے ساتھ ایک ہو جائے ناسپت ہو جائے اصل اور وصف ہے نا اصل اور وصف ہوئی چیز تھی نا کیونکہ پوری کی پوری بہ ہو گئی ہے نا وصف کہ وہ پوری کی پوری وہ تھی جب جہاں پہ وہ تھا وہاں پہ کیوں ملا تھا وہاں پہ وہ اصل تھا بہ ہی اصل کی ہو رہی تھی ہر ہر صرف سو اس کی بہ ہوئی تھی ایک سو ایک کفیس کی بہنی نہیں ہوئی تھی اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے یہاں پر اس پورے تھان کی بہ ہو رہی ہے پورے تھان کی بہ ہو رہی ہے کچھ زیادہ نکل آئے گا تو وہ مشترکہ ہو جائے گا یہاں پر ہر ہر اس کی کیونکہ اس میں سے ہر ہر گز جو ہے وہ اصل نہیں ہے وہ وصف ہے وہ اس کا وصف ہے تو پوری کی بہ ہوئی تھی جو پوری کی بہ ہوئی تھی جیسے کم ہونے کے اندر اس کو وہ تھا تو مشتری کو تھا مشتری چاہے تو پورے پیسے پھر بھی پورے دینے پڑتے تھے دوسرا اختیار اس کو ملا تھا لیکن یہاں پہ مائع کو اختیار نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے اس میں سے باقی پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے آج اتنا ہی پھر, جی پھر. السلام علیکم اللہ <سلام> مائک پری